<تصفيق> إَّ فيِي خلَلْقِ السَّماواتِ والَّر بِ و وقتتِلَ فيِ الَّلِ وَه للاياتاتليؤلَِّ البابِ الذيينَ يَْكرونَ الله الذيينَ يَذكُرون اللهَّ, الله قِيامَ وَقُدَ عَجنُنوا بِهِميتَفَكررونَ فيِي خللقِ السماواتِ والَّرض رَبنا ما خَلَقدَه صبح کا فقین یہ سورہ عالم عمران شریف کا آخری رکوع ہے جیسے سورہ بقرہ شریف کا آخری رکوع جو تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ ادعیہ یعنی دعاؤں کا ذکر کیا تھا یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان جو ربتعیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ر تعلی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اہل ایمان ان کے الفاظ کو رب نے نقل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جیسے وہاں دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا کہ میں نے قبول کر لیا ہے ویسے یہاں ذکر کیا کہ میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دعائیں جو قرآن میں ہیں وہ دعائیں جو احادیث مبارکم ہیں وہی مانگی جائیں وضاح بھی وہی پڑھے جائیں کوشش کر کے آج یہ بہت ہی اگر دن کچھ علماء بیٹھے تھے تو ان کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی کہ ہماری جو ہماری جماعت خاص طور پر بحری ہوئی مثلاً تعلق رکھتے ہیں وہ رسول اللہ علیہ ساک السلام کے بتائے ہوئے وظیفوں سے بہت دور ہیں وہ ایسی ہی وظیفے پتنی فلانے کی گھوڑی اور فلانے کی گدھی ہیں اس سے میں حقیقت کہہ رہا ہوں مذاق نہیں کر رہا میں نکال کے دکھا سکتا ہوں آپ کو ایسے ایسے اونٹ پٹاند وظیفے اور ایسے طویضات لکھے ہوئے ہیں کہ بندہ اسے پڑھے تو کافر ہو جاتا ایسی طویزات ایسے ایسی ترکیبیں بتائیں گے کہ بندہ شرمسار ہو جائے تو عقل والا ہو تو تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خدا رسول کے اور موتمد جو بزرگ ہیں نا ان سے جو منقور و ذائقہ وہ پڑ جائیں بس باز. بازاروں میں اتنی ساری دعائیں فرانی دعا گنجو لاش فرانی فلانی پتہ نہیں اتنی دعائیں نکالیں انہوں نے جن کی صنعت تک موجود نہیں ہے اور منسوب کر دیتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی طرف تو بھئی خدا کے لیے کم از کم باز آ جائیں یار رسول اللہ علیہ آپ دیکھیں نا یہ دعائیں کتنی شان والی ہوں گی کہ رب کو بھی پسند سبحان اللہ رب نے قرآن میں بیان کر کے ان کی دعائیں نقل کر کے اب بتائیں نا کیا کہ یہ فلانا بندہ کہہ رہا ہے یہ بات اس کی نہیں ہو سکتی ہے بات اس کی سچی ہے یار یہاں تو رب کہہ رہا تھا رب فرما رہا ہے کہ فلان یہ دعا مانگی جا والا رب نے ان کی دعائیں قبول فرما لی یار ہو سکتا ہے ہمارے اندر اخلاص نہ ہو ہو سکتا ہے کہ ہماری نیت میں وہ گڑبڑ ہو اور کم از کم بندہ چلو الفاظ وہ بولے جو رب تعلیم کے مقبول ہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے قبول فرما لے میں چلو تیرا منہ نہیں ہے تیرا دل نہیں ہے صاف تو الفاظ وہ بول رہا میں نے یون ص کے منہ سے نکلے تو قبول جو میں نے امام الانبیاء کے منہ سے نکلے تو قبول کیے تھے یہ تو وہ الفاظ الفالت بول ربانہ یہ تو میرے آدم کے منہ سے نکلے تھے میں نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی تیری بھی توبہ قبول کرتا ہوں تو بتائیں کتنی بڑی بات ہے حقیقت والی بات ہے ہمیں آکر صدر شام کے بظاہر تک نہیں آتے ایک بجمین میں بیٹھے تھے میں نے موروی سے آنندے میں نے کہا یار آپ بتاؤ آکل شکشم سے کون سا وظیفہ منقول ہے آکل شام جب گھر سے باہر جاتے تو دور سفر پر تو کون سی دعا دے کے جاتے تھے گھر والوں میں بتاؤ نہیں معلوم نہیں دو شہیدوں میں بیٹھ کے کون سی دعا پڑ جاتی ہے یہی بتاؤ نہیں معلوم کریم اکثری مبارکتہ دو سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے مجھے معافی فرما وف و, مجھ و آفنی مجھے تندرست بھی عطا فرما وحدنی مجھے ہدایت پر بھی رکھ ور اور مجھے رست بھی عطا فرما بتائیں جی یہ دعا اور جس موقع پر آکل شام نے مانگی ہے اگر امتی مانگے تو رب ربت مارے امتی کو تو معلوم ہی نہیں ہے پڑھنا کیا ہے ہم نے امتی تو سے کھارے بھولے تو پھر آئے گا نا سنت کی طرف ہے اسے تو جناب وہ جو نام نہیں اس کے وبا جو ہیں جن کاموں میں یہ پڑھا ہوا ہے اس سے باہر نکلے گا تو آئے گا نا اکلسام کی سنت سیکھے گا آکل شام کی سنت کیا ہے اور ایسی اٹ پٹان چیزیں داخل کر جگہ بیٹھے ہوئے تھے سنتے بیان کر رہے تھے روٹی کھاتے ہوئے یہ بھی سنت ہے یہ so بھی سنت ہے ایک بندہ کہہ لگا یہ بیان کر رہا ہوں لیکن ابھی تحقیق ہو رہی ہے میں بیان پھر کر تحقیق ہو رہی ہے بیان پھر کس منہ سے کر رہا تو ابھی تحقیق ہو رہی ہے تو نے ویسے ٹھوک دی عوام میں عوام تو ویسے بے چار ہوتی ہے وہ تو کوئی بھی بات سن دو تو آگے میں شروع کر دیتی ہے پھیلانا شروع کر دیتی ہے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتی ہے تو بھائی خدا کے لیے منقون ہے دعائیں جو رب تبارک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے, ہے؟ کی دعا کتنی ضروری تھی جو چار دعائیں نماز میں آ گئی وہی ہمارے طبقے کو یاد ہیں باقی کوئی یاد نہیں ہے حدیثت پر اگر یہ بھی نہ ہوتی نماز میں ہمارے لوگوں کو یہ بھی یاد نہ ہوگا رسول اللہ علیہ السلام سے جو منقول چیزیں یاد دیکھیے نا آک علیہ السلام اور مزے کی بات یہ ہے آکل علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں رب تبارک بتانا کی بارگاہ میں اور آپ قرآن پاک دیکھے نا وکیل ہی السلام نے ایک بات کی نا ایک بات کی حضور رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا کیا وکیل ہی مجھے تو محبوب کی اس بات کی بھی قسم ہے جو اس نے کی ہے بتائیں یار ہی یا رب اے مولا ایمان نہیں لاتے لاجوم یہ ایمان نہیں لاتے یہ بات ہی نہ کرے سم رب کی بارگاہ میں یہ یا رب کہہ کے درج کی رب کی بارگاہ مولا یہ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ نے وکیل ہی محبوب کے اس قول کی بھی قسم ہے جیسے میرے حبیب نے بات کی ہے ہاں. وہ حبیب و باَ وا یو رب فرماتے ہیں میرے حبیب تو اپنی طرف سے زبان بھی نہیں ہلاتا اپنے شوق سے اپنی خواہش سے تار ہلاتا تو میرے حبیب بولتا ہے تو بتائیں پھر حبیب کریم نے منقول ہے نا رب آکل <سؤال> ساد <سؤال> سے تو وہ ایسے بھی رفتبارک و تارا نے تعلیم فرمائی حبیب کریم علیہ السلام کے دل میں ان فرمائی فرمائیے محبوب پیارے ان الفاظ سے تو دعا مانگ میں کا فرماؤں گا بتائیں پھر ان الفاظ سے بڑھ کر کے ان دعا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس پورے یعنی کہ سے یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اہل ایمان کی یا مبارکہ دیکھیں جی اللہ تبارک بتار کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں رات اور دن کے اختلاف میں ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے عقل والے جو ہیں وہ غور کرتے ہیں عقل والے جو ہیں وہ تدبر کرتے ہیں جیسے نوزم اللہ ابھی ایک کسی بے دین نے بولے لکھا تھا اس کہا جیسے جیسے سائنسدان جو ہیں وہ دریافت اپنی بڑھا رہے ہیں کہکشاؤں کو دریافت کر رہے ہیں اور دنیا کو دریافت کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی حکومت بڑھتی جا رہی ہے بتائیں اللہ تعالیٰ کی حکومت بڑھتی جا رہی ہے یعنی کہ باللہ اس خبیز کی بکواس سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے تو کیا کیا پیدا ہو چکا ہے یعنی پیدا کرنے والا بھی کوئی اور ہے اللہ تعالیٰ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا مانتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں یعنی یہ دریافت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جیسے جیسے یہ بڑھ رہے ہیں نا سارا کیا پشاؤں پہ اور ستاروں پہ سیاروں پہ, سیاروں پہ، بھی کمندے ڈال رہے ہیں کہتے ہیں ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی حکومت بڑھتی جا رہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی حکومت ان کے تابے ہو یہ جی آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حکومت بڑھے گی اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کے محلوم بڑھے گی کیسے امک لوگوں نے خالق اور مالک کی تخلیق میں اور انسان کی ایجاد میں زمین آسمان کا فرق ہے انسان سے جوڑتا ہے چیزیں ساری رب نے پیدا کی ہوئی کنہیں سے بجائے مسئلہ ہوائی جہاز اس نے بنایا نا انسان نے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ تو انسان اس نے ہوائی جہاز بنا دیا ہے یہ ہوائی جہاز بنایا اس نے یہ خالق تو نہیں ہے اس کا یہ تو ایجاد کرنے والا ہے اس نے تو جوڑا ہے اسے لوہا میرے رب کا پیدا کر ہے رب کا پیدا کرتا ہے لکڑی استعمال کرتا ہے وہ کیسے غور کریں آج ہزاروں سال سے آسمان جیسے بنایا ویسے تھلے آتے ہوئے کبھی ہوا ایسا کبھی نہیں نہ ہوا بتائیں جو انہوں نے ایجاد کیا آئے دن جہاز جو ہیں اڑتے ہیں وہ ٹکراتے رہتے ہیں جنہیں جمشید بیچارہ ان کی ترقی کی وجہ سے گیا ہے ہے یا نہیں اور بہت سارے لوگ آئے دن جنرل کرور جو ہیں وہ بھی اسی حادثے میں جاتے رہتے ہیں دنیا سے हैं? اور اس طرح گر کے ان کے جو بحری جہاز ہیں وہ بھی آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں کبھی سمندر میں ڈوب جاتے ہیں وہ کھاتے ہوئے کبھی بچ جاتے ہیں تو کبھی ڈوب ہی جاتے ہیں بالکل نہیں بچتے ہے یا نہیں ایسا ہے جی کاریں جی؟ جو ہیں رجوان میں ٹھکتی رہتی ہیں ان کے حادثے ہوتے رہتے ہیں لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی نے جو دن اور رات آپس میں اس کا سورج کے ساتھ جو تعلق رکھا ہے سورج کے ارد گرد ہے وہ سیارے بھی گھوم رہے ہیں سارا کچھ گھوم رہا ہے لیکن مجال ہے کہ آج تک کسی کی ہلکی سے ٹکری ہوئی اسی پہ ذرا غور کر لیتے ہیں انسان جو بناتا ہے چیز وہ ہزاروں سال نہیں چلتی بے اور جو کھڑی ہے وہ بجلی اب حادثے کا شکار ہوتی رہتی ہے آپس میں ٹھکتی بجتی رہتی ہے نے ہزاروں سال سے پیدا کیا سارے کا سارا ہی کھڑا ہے سبحان اللہ بتائیں اگر وہاں بھی کسی انسان کی تخلیق ہو تو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو وہ بھی اس طرح حادثے کا شکار ہو سورج چاند آپ اس میں ٹکرا جائیں رات دن میں گھس جائے تو گھس رہے کہ رات دن کو نہ آنے دے اور دن جو ہے وہ رات کو نہ آنے دے ہو سکتا نا انسان کی تخلیق جہاں دخل ہے وہاں معاملات تو ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں رات دن کیا سے کیا ہو جاتا ہے ہوتا نہیں ہوتا آج فلانی چیز میں خرابی آ تو فلانی چیز میں خرابی آ گئی آپ گھروں میں مشینوں کو دیکھ لیں لکھ کے دیتے ہیں لائف ٹائم گارنٹی وہ لائف ٹائم کیا ہوتی ہے بالکل دوسرے دن چیز خراب ہو جاتی تم نے تو یہ لے کے قربان جائے رفت بارک مطالعہ جو فرمایا کہ شکار ہونا ہے خراب ہونا ہے یہ رفت بار نے قرآن میں بیان فرمایا قسم خدا کی تحلیق بھی کچھ ہو جائے پوری دنیا کے اندر مجال ہے کسی نے ایک ذرا نیچے دیکھو نیچے ہوتا یہاں نہیں ہوا نا آپ دیکھتے ہیں مکان بناتے ہیں مستری یہاں پہ پل بنائے تھے شہباز شریف کے دور کے اندر بہت بڑی پل تھی وہ دوسرے دن نیچے آ گئی مستری نیچے بعد میں اترے ہیں وہ پل نیچے اترے کرے گی وہ بزرگ تھے نا ان کا انہوں نے کسی کے مکان لیا ہوا تھا کرایے پہ تو وہ چھت جو ہے وہ چڑ چڑ کرتی تھی پہلے وہ لکڑی کی ہوتی تھی تو وہ چڑ کرتی تھی تو انہوں نے کہا اسے کہ مالک مکان کو یار آپ کی چھت جو ہے نا بڑی کمزور ہے یہ چڑھ چڑھ کرتی ہے اس نے کہا حضرت رب بن عباس ولی اللہ تعالیٰ عماء فرماتے ہیں یہ چھت جو چڑ چڑ کرتی ہے دروازہ جو چیز جی چیز جی کرتا ہے یہ بھی رب کا ذکر کرتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں یہ رب کا ذکر کر رہا ہے اس نے کہا ذکر سے پریشانی نہیں ہے مجھے ڈر ہے کہیں سجدہ <laughs> <laughs> نہ کر دے کہیں سجدہ نہ کر دے پریشانی مجھے اس چیز ہے کہیں یہ سجا کرے تو بعد میں میں مل جاؤں تو اس لیے یہ چیزیں جہاں پہ انسان کا دخل ہے نا وہاں پہ یہ ضرور ہوگا بھائی لیکن قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت فکر دی میں اس میں ذرا غور کروں تم ہے پورا ملک کا پہلا صفحہ پہلی آج تین آپ ہاں اٹھا کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں پہ ذرا دیکھو آسمان کو ذرا دیکھ اسے نظراتہ کہیں تمہیں فطور میں کر رہا تھا ہوں ایک ماری اور دیکھ رہا ہے فارے باسرا کر رہا تھا ایک بار اور بھی جتنا مرضی غور کرتا رہے گا نا میں نگاہ جو ہے نا وہ زلیل ہو کے واپس آئے گی تجھے رقطی تخلیم کو بتائیں تو پھر بھائی یہاں بھی انجینئر کو دیکھ رہے ہیں انجینئروں کو دیکھ رہے ہیں مستریوں کو دیکھ رہے ہیں کاریگروں کو دیکھ رہے ہیں بناتے ہیں چیزیں جناب وہ ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو گیا رقط نے بنا اور اپنے فرمایا زمین اور کو دیکھ لو یہ صرف زمین نہیں کہا دو چیزوں کا نام لے کے میں اس میں جو چیزیں ساری وہی دیکھ لو یہ ہوا کتنی موجود ہے ہر بندہ کسی کو روک ٹوک بھی نہیں ہے تو زیادہ کسی کو بات نہیں کرتا رب تبارک ہوتا اگر یہ بھی انسان کی تخلیق ہوتی تو پھر حال اس بھی وہی ہوتا ہے مٹی میں بندہ جنا کھجور دانا ڈالتا ہے اس کا بیج اللہ تبارک بتا رہا کتنی میٹھی کھجور پیدا کر سکتا کتنی میٹھی پیدا کر سکتا ہے آج لوگ میں نے کہا اکیلی کھجور دیکھ تو رب تبارک کو بتا لے قدرت پہ بندہ قربان دیا کیسے رفت بارے کو نے مٹی سے درخت پیدا کیا اور پھیکے درخت سے کڑوے درخت سے رفت بار کو بتا میٹھی کھجور پیدا قسم کی ایک عالم تھے وہ کسی کے ہاتھ میں تو انہوں نے انہوں نے تحفہ بھیجا کسی عالم کو ایک عالم انہوں نے کسی عالم کو تحفہ بھیجا انہوں نے کہا جی یہ ایک سو نو قسم کی کھجوریں ہیں ابھی باقی پکی نہیں ہے یہ میرے علاقے میں ہوتی ہیں یہی بھیج رہا ہوں باقی اگ جاتی تھی وہ بھی ساتھ ہی بھیج دیتا اور باقی ابھی کہ ایک سو دس قسم کی کھجوریں بھیجی تو کہا کہ ابھی یہی اگی ہیں باقی اب بتائیں ایک ہی علاقے میں قسم کی کھجوریں پائی جاتی بتائیں یار نے اکیلی کھجوریں اتنی اقسام کی پیدا فرمائی بندہ رفت بارک کو جو حکمک جائے زمین ایک ہے مٹی ایک ہے اسی میں سے جناب کھٹا سنترا ہو رہا ہے لیمو کھٹا ہو رہا ہے اسی زمین میں سے پانی ایک جیسا مل رہا ہے دھوپ جیسی مل رہی ہے ہر چیز ایک جیسی ہے خربوزہ میٹھا ہو رہا ہے اور جناب یہ لیمو جو کھٹا ہو رہا ہے ہے خالق اور مالک کی قدرت ہے یا نہیں رب رفتار نے یہی فرمایا یہاں سے لے کر وہاں تک آسمان اور زمین دیکھو تم تمہیں پتا چل جائے گا کوئی ہے بنانے والا کوئی ہے پیدا کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ یہ یعنی رفتار کو اتار نے فرمایا کہ غور کر کے تم نے مجھ تک پہنچنا ہے غور کر کے تم نے مجھ تک پہنچنا ہے سائنسدان بھی ہمیں غور کر کے رفت بار کو رفتارہ کے وجود کا نکار کے بتائیں پھر انہوں نے غور کیا تو کیا کیا بتائیں اللہ و تبارک فرمایا جی دیکھیں تو اسے ثابت ہوا سائنس سائنسدہ نقل والے جی اللہ تعالیٰ نے اشاف ہوما ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں رات اور دن کے اختلاف صرف یہی نہیں کہ رات آ رہی رات بڑی ہو رہی ہے دن چھوٹا ہو رہا ہے گرمیوں میں جا کے دن جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا رات چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی صرف یہی نہیں کیونکہ اس کا تعلق جو ہے سورج اور چاند کے ساتھ ہے سورج کی گردش کے ساتھ ہے یعنی اس کے جو مطالعے ہیں اس کے جو یعنی کہ مغارب اور مشارے ہیں اس کے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کبھی اس کا دورانی جو وہ بڑھ جاتا ہے تو رات دن جو ہے وہ کم ہونا بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں بڑھ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا یعنی دن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اللہ میں ایک جگہ مشرق مغرب مشرق اور مغرب ایک جگہ مشرق ربول مغرب میں رب بھی رب ہے دو مغربوں کا بھی مزدر. رب ہے اور ایک جگہ رب الشارے مغرب وہ مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے مزدر. مزدر. مزدر. مزدر. مزدر. مزدر. <تصفح> یہ روز بلا ناگا سورج آج جس جگہ سے نکلا ہے نا کل وہاں سے نکلے گا کل اور جگہ سے نکلے گا آگے آگے آگے اس طرح کر کے یہ جہاں یہ فرمایا مشرق پورا خطہ مراد ہے وہاں یہ پورا علاقہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے جہاں میں مشرق وہاں دو کنارے پہلے دن سال کے پہلے میں جہاں سے سورج نکلا تھا وہ والا مشرق اور جہاں آخری دن سورج نکلتا تھا وہ والا مشرق مراد ہے اور اس طرح کر کے مغرب مراد ہے جہاں سے سال کے آخری دن سور غروب ہوا تھا وہ والا مغرب اور سال کے آخری دن جہاں غروب ہوا تھا وہ والا مغرب جہاں مشاق اور مغرب مراد ہے وہاں پہ سال کے ایک ایک دن کا مشرق مراد ہے جہاں مغرب کہ وہاں سال کا ایک ایک مغرب مراد ہے آج یہاں غروب ہو رہا ہے کل یہاں غروب ہو رہا ہے کل یہاں غروب ہو رہا ہے اگلے دن یہاں غروب ہو رہا اگلے دن پھر یہاں اس طرح کر کے نے جو فرمایا نا میں کہ یہ رات اور دن کا تمہیں بتا دے گا کیسا نظام کام بڑھ گیا انسانی تخلیق ہوتی تو انسان کا از ساری دنیا کے مل کے کنٹرول تو کر سکتے سورج اکٹھی کر کے بیٹری میں ڈال دی انہوں نے سورج کی گرمی یو پی ایس چلا لیے انہوں نے اے سی چلا لیے پنکھے چلا لیے سارا کچھ چلا لیا تو کنٹرول نہیں کر سکے کر سکیں کنٹرول بارشاہ کے کنٹرول کر سکیں باقی سارا کچھ کر گئے اب تمہارے کو بتا رہا نہیں رشاف رمایا جب میری تخلیق پر تمہیں کسی طرح کا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو تم یقین کر لو پوری دنیا کے انسان میری تخلیق کو کنٹرول نہیں کر سکتے پھر مانو نہ کوئی ہے ذات ایسی جو سب سے زیادہ طاقت والی ہے اللہ تعالیٰ ہے وہ میں ہی اللہ اکبر جس کا پتہ حبیب کریم نے دیا ہے وہی میں ہوں اللہ اکبر اللہ تبارک بتانے میں اس میں نشانی ہیں عقل والوں کے لیے عقل والے کون ہیں جی اللہ اتبارک بتانے یہ بیان فرمایا اب کو چل جائے گا اللہ دینا اللہ موصول ہے اس میں موصول ہے آگے بنے گا پوری دنیا میں دیکھنا ہے کہ اکل والا ہے رب جسے عقل والا کہے وہی عقل والا ہے نا بشا دیکھن بشا دیکھن بشا رب رب تبارک وطالیہ کسے فرما رہا ہے عقل والا میں عقل والے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے بشا بشا بشا بشا بشا بشا بشا بشا اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور لیٹے لیٹے ہوئے یعنی کہ انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں جن حالت چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی کھڑا ہوگا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا ان تین کے علاوہ کوئی ہے حال اور مطلب یہ ہے رفت بارک وطل نے جب تین حالتوں میں اور تین حالتیں کل حالتیں یہی تین ہیں تین کے علاوہ چوتھی حالت نہیں بنتی بیٹھا ہوگا کھڑا ہوگا لیٹا ہوگا رب رفت بارک وطل نے یہ بیان فرما دیا اقل والے دو ہیں جو ہر وقت مجھے یاد کرتا ہے ہر وقت یاد کرتے ہیں مجھے بولتا ہے ہر وقت یاد کرتے ہیں جیسے جمعے کے دن میں نے بتایا تھا جو بندہ رات کو رجوع کر کے سو جائے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذکر کرنے والا لکھا جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے صبح کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ تو ساری رات نماز پڑھنے والا لکھا جاتا ہے میرا تبارک و تعالیٰ نے کیا منتھ بہن کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں وہ اتفکر اون فیخل قسمات اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں جی وہ غور کرنے والے ہیں یہ اور جو ہے نا اللہ اکبر آج دیکھتے ہیں ہم بادشاہ جو ہے نا حکمران ہمارے یہاں سب سے موز اسے سمجھا جاتا ہے جو آخر من جائے بادشاہ سے بڑا پاکستان میں صدر وزیراعظم سے بڑا تو کوئی نہیں ہے یہ ہے لگا اندر کہ اندر کھاتے ہے اندر کھاتے ہیں وہ جی ہاں کمرت روڈ تو یہ اندر کھاتے ہیں بہرحال پوری دنیا کے اندر سمجھا اسے جاتا ہے ہمارے ہاں ویلیو ہو نہ ہو لیکن سمجھا جسے ہی جاتا ہے کہ یہ جناب یعنی سب سے بڑا عہدہ ہے جی اور آپ ذرا بتائیں جس کا سب سے بڑا عہدہ ہوگا سب سے بڑا موز بھی ہوگا ہے یا نہیں لیکن ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی حکمران بنتے ہیں سارے ذریعوں کے لیے آج تک وہ ہار پہن کے نیچے اترا ہوبارک و تعالیٰ نے ان زریلوں کو ایسا دستی پروف بنایا ہے مصروف یو ہے یعنی اب یہ جو اس کو جیل سے نکال کے ایک دم چور تھا جیل میں پڑا تھا بعد میں انہوں نے اسے زمزم سے غسل کروایا باہر لا کے وزیراعظم بنا دیا دیکھنا اترے گا پھر جائے گا یہاں پھر کہیں گے اوہ یہ تو چور سی پھر پکڑ لیں گے یعنی چار کیس مزید بن جائیں گے اس پر اب جو کر رہا ہے سارا کچھ یعنی کہ نظام ایسا ہے رب رتبار کو تعلق نے فرمایا کہ تم دنیا کے بادشاہوں کو بھی دیکھتے ہو حکمرانوں کو بھی دیکھتے ہو ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ جناب لوگوں کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں جینا حرام کر دیتے ہیں پھر ایک وقت ان پہ وہ آتا ہے کہ ان کو سرچ پانے کی جگہ بھی نہیں جاتی ہے الطاف حسین پتہ ہے آپ کو کتنا یعنی کہ حیبت ناک انسان تھا کتنا ڈر تھا اس کا لوگوں کے دلوں میں کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا تھا اس کے بارے میں لیکن وہ جہاں سے باہر بھی چلا گیا پھر بھی اس کا روپیہ ویسے تھا لوگ ڈرتے تھے اس کا نام لینے سے میں نے دو بندے دیکھے اسے ٹھوکنے والے تھے ایک مولانا نوانی رحمت ہے اور ایک بابا ان دو بندوں نے ایسا ٹھوکا ہے بجا کے ٹھوکا ہے جی yani اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کس کو جڑ گئے ہیں وہ دو بندے کبھی نہیں پڑا انہوں نے نوز ایسے ایسے مظالم ڈھائے داستان کے تلاش کے ساتھ ناخن کھینچ لینے جی انگلیاں کاٹ لی زبانیں کاٹ لیٹ دینے کام کاٹ دینے اس طرح آزاد کاٹ دینے توڑے کے اندر بوری کے اندر ڈال کے باندھ کے ان سے ایسے ڈال دینا بندہ تڑپ رٹ کے مر جاتا پھر بوری پوری ان کے گھر پہنچا دوں پتا نہیں ایسے ایسے مظالم کیے انہوں نے آج دیکھے وہ یہی حکمران نواز شریف کو دیکھیں وہ بےچارا دوائی لینے گیا آج تک وہ گند کھاتا ہوا یہ سارے سب کا یہی حال ہے اور یہ دیکھیں یہ آج سے کچھ مہینے پہلے یہ حاکم بنا ہوا تھا اور ایسے نام مضبوق دکھاتا تھا یہ عمران خان آج غریبوں کا پھرتا ہے گولی ماری کسی نے حوالے سے نزاد لگی ہے یہ نہیں اور گولی چلی ایک کہ لگ کئی سروں گئی ہے خبر چھوڑ نہیں پھڑی سن ٹک لا لے سارے ان سے یہ حال ہے ان کا تو آپ ان میں سے جن کو بھی دیکھیں سارے دہی اور سواؤں اللہ و تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا عزت صرف میری ہے عزت میری ہے اور ہر اس بندے کی عزت ہے جو میرے دین کے ساتھ وفا کرے گا. بے بس تو پھر بندہ غور کرے نا رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ و تبارک و تعالی کی تخلیقات میں تو ہر چیز سمجھ آتی جائے گی اللہ و تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا نا اللہ اکبر یہ مومن کی شان ہے جی زمین سمان میں غور کر کے کیا کہتا ہے جب اسے سمجھ آتی نا یہ بے سبھی اس کی پوری دنیا کی اور سارا کچھ دیکھ کے آخر میں بات کیا کرتا ہے سائنسدانوں کی طرح منکر نہیں ہوتا اللہ اکبر زمین سمان میں غور کر کے کہ اسے سمجھ آ جائے چاند سمجھ آ جائے ستارہ سمجھ آ جائے سیارہ سمجھ آ جائے پوری دنیا میں سے کوئی چیز اسے سمجھ آ جائے سمجھ آنے کے بعد اس کی زبان سے یہی لگ نکلتا ہے وہ کیا ہے ربنا ما باطلا مولا تو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا تو حکیم ہے تو اسے بھی حکمت کے ساتھ ہی پیدا کرتے ہیں کرنے کے بعد کہتے ہیں رب ہے ہی نہیں ربھی رب نہیں ہے <تصح> اور رب فرماتا ہے مومن وہ ہے عقل وہ ہے جو غور کرے غور کرنے کے بعد یہ ہاتھ اٹھا دے ربنا ما خلقت بنا مولا تو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا تو نے اسے حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اللہ اکبر اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں صبح خانہ عذاب النار ان چیزوں کو دیکھ کے ان کا ڈر بڑھ جاتا ہے کہتے ہیں مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ اکبر یہ بات کر رہے تھے کہ آسمان اور زمین جو ہے یہ اس میں درار نہیں ہے کوئی کسی طرح کا کوئی ایپ نہیں دکھا سکتا کوئی بھی بندہ رب رفتار نے سورہ ملک کے اندر چیلنج فرمایا ہے اور ایک وقت آئے گا قیامت کے دن اس وقت جو ہے سارے کے سارے ختم ہو جائے گا انسان بھی سارے ختم ہو جائیں گے پھر ان کو اٹھایا جائے گا اس بات پہ نعوذ باللہ ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں ملحد لوگ کہتے ہیں جناب دیکھیں وہ کیسا رب ہے جو جناب ساری کے کو تباہ کر دے برباد کر دے لوگوں کو مار دے لوگوں کو سزا دے وہ ایسا خدا میں ہو سکتا ہے کے بالے میں بولتے اور قیامت مت انکار کا انکار کرتے ہیں ان کو سمجھانے میں محنت کرتا ہوں یہاں لوگ بیٹھے ہیں کسانوں ہوں گے کئی اے جی ہے نا جی آپ بتائیے بھائی کم چھوڑی پھرتے ہیں بالکل ہے نا جی پانی شانی کو لا لیجئے یہ آنا چاہیے بندے کو کام اچھا وہ میں نے کہا ایک کسان جو ہے وہ گندم کاشت کرتا ہے مثال کے طور پر گندم کاشت کرتا ہے یہ میں آپ کو صرف کیا مت سلجھا رہا ہوں گندم کاشت کرتا ہے گندم کاشت کر لی اس نے اب ایک ایک پودے کا کیسے دھیان کرے گا دھیان کرے گا نہیں ایک ایک پودے کا دھیان کرے گا دنیا میں کوئی خرابی آ تو اس کا بھی خیال کرے گا جی گندے پودے اگائے تو وہ بھی اکھڑے گا وہاں سے اسپرے بھی کرے گا کھاد بھی ڈالے گا پانی بھی دے گا ہر چیز کا خیال کرے گا گرمی سردی کا بھی خیال کرے گا ایسا موسم کہ پھر دیکھتے ہیں چھاپڑ چڑھا رہے ہیں کیا, کیا کیا کرتے ہیں اس چیز کو اس کا خیال کرنے کے لیے وہ پک جاتی ہے نا گندم گندم جب پک جاتی ہے اس کے پکنے کے بعد اس کو کاٹتے ہیں پھر کو بندہ کہ یار تو کیسا کہ ہے ایک وقت تھا تو کاٹنے دیتا تھا اب تو خود کاٹ رہا ہے یہ کیا آنے جا رہا ہے اس نے کہا کہ بھائی اب پک گئیے گئی ہے اس کی عمر پوری ہو اچھا جو عمر پوری ہو گئی ہے اب اس نے کاٹ دیا تھریشل والا تھریشل والے تھریشل میں ڈال دی وہ جناب سارا رگڑا گھسا کر دیا ہے جی ایک طرف جو ہے سارا اس کا اس کی توڑی نکل گئی دوسری طرف گندم نکل گیا توڑی وہ ہی پڑی ہے وہ گندم اٹھایا وہاں سے آ رہے ہیں یہ کیا اسے آپ نے باہر پھینک دیا اتنا خیال کرتے ہیں اسے آپ گھر لے جا رہے ہیں ان کا مقصد یہی تھا بس ضرورت کی ہے اسے لے جائیں باقی جو سب کو پھینک دیا جائے جی اللہ تبارک وطال نے دنیا کو بنایا ہے جب یہ اپنی کامل عمر کو پہنچ جائے گی جب یہ کامل عمر کو پہنچ جائے گی اللہ تبارک وطال نے پھر قیامت کا دن رکھا ہے کون سے دن رکھا ہے قیامت کے دن لگیں گے تھریشر یہ نہیں امال تم نے جی جس کے امال اچھے ہوں گے وہ جنت والی لائن میں کھڑا ہو جائے گا جس کے امال برے ہوں گے بندہ کافر ہوگا دین کا دشمن ہوگا وہ جہرمی والی لائن میں کھڑا ہو جائے گا جی اب آپ دانا بندہ بھی وہی ہوتا ہے جو گندم اپنے گھر میں لاتا ہے جو تو بھی بھوسی ہوتی ہے ان سے باہر پھینک دیتا ہے جی تو بتا جو تو بھی بھوسی ہوتی ہے تو وہ ساری کی ساری جہنم جائے گی ہے یا نہیں سامنے فرمایا میں کہ قیامت کے قریب اچھے لوگ نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے بعد میں بھوسی لوگ رہ جائیں گے بھوسی توڑی یہ ادور فرما رہے ہیں بعد میں بھوسی لوگ رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اللہ تبارک مطالعہ ان کی اللہ تبارک کا مطالعہ پھر ان پر قیامت کو مسلط فرما دے قیامت ان پر آ جائے گی آج دیکھ رہے ہیں آپ کیسے نیک لوگ اٹھ رہے ہیں رخصت ہو رہے ہیں نیک لوگ الحمد للہ جو ہے وہ آئے دن دن جا رہے ہیں پیچھے ان کیسے پیدا نہیں ہو رہے کو پیدا ہو رہا ہے امام و رضی اللہ تعالیٰ چھو تو ہے نا امام و نفرت اللہ تعالیٰ ایک ہزار بندہ ایسا بتائیں آج آج ہزار جاتے ہیں ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑتے اپنے جیسا جو جا رہے پیچھے ہیں ان جیسے بتائیں بھائی اکیلے بابے کو دیکھ لیں بابا گیا پیچھے چھوڑ گئے کو اپنے جیسا بندہ ایک بھی نہیں ہے پیچھے سارے بیچارے دھکے اسٹارٹ ہیں ہماری طرح چلو ٹھیک ہے بھائی لگے رہے ہیں کام کرتے رہے جتنا ممکن ہے آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور جب اتار کا روست ہو جائیں گے تو اس لیے اللہ و تبارک نے قیامت کا دن رکھا ہے جیسے کسان جو ہے اس کی مدت پوری ہونے پر اسے فریشر میں ڈال دیتا ہے اسے کوئی بندہ ظالم نہیں کہتا کوئی بندہ یہ نہیں کہتا یار تم نے یہ کیا کیا اسی طرح کر کے اللہ و تبارک نے بھی قیامت کا دن رکھا ہے قیامت کا دن تب آئے گا جب اپنی دنیا جو ہے اپنی زندگی پوری کر لے گی شخی پھر وقت آئے گا جناب کو کارآمد چیزیں جو جائیں اس وقت اللہ حیب کریم السلام جو ہیں اپنے غلاموں کو سارے جنم چلے جائیں گے قرآن میں فرمایا پڑھے کو پڑھتے نا کیا پڑھتے ہیں مالک کے دن کا فیصلے کا دن ہے اللہ تارشا فراہم جی دیکھیں اور کتنی پیاری دعا ہے اہل ایمان کی جو رب رفتار نے پسند فرمائی ربنا ما خلق حضا بات اچھا یہ جو ہے نا لفظ یہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں نا رب نا ما خلق تحض بات صبح النار کہ جب بھی کوئی پہاڑ وغیرہ دیکھیں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو رب بارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس کی تخلیقات میں سے شاہکار ہو اور بڑی سونی لگ رہی ہو ہیں تو اس وقت یہ پڑھا جائے کیا پڑھا جائے آغا باطلا صبح فکین آغا بندار ہیں اپنے لیے بھی دعا کی جائے اور سارے کچھ اس میں غور بھی کیا جائے خالق اور مالک نے کیسے پیدا فرمایا اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا نفع رکھے ہیں اللہ و تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق